محترم صدر محترم وائس چانسلر صاحب محترم اساتذہ خواتین حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا نظام تعلیم اور علوم کی سرپرستی کیونکہ مسلمانوں نے بعد کے زمانے میں جو علمی ترقیاں کیں جس کے باعث وہ ساری دنیا کے مدرس بنے اور ساری دنیا کے لوگ عربی ہی کتابوں کو پڑھ کر تازہ ترین علمی تحقیقات سے واقف ہوتے رہے اس کی اثاث ظاہر ہے عہد ندوی کی شروع کردہ بنیادوں پر ہو سکتی تھی مواد بہت ہے اس کی ترتیب و تدوین کا کام بھی آسان نہیں اور پھر مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ ساری چیزوں کا مجھے علم بھی ہو چکا ہے ایک چیز سے میں ہمیشہ متاثر ہوتا رہا ہوں بچپن ہی سے کہنا چاہیے وہ ایک بڑی ولولہ انگیز چیز ہے کہ نبی امی علیہ السلاۃ والسلام کو سب سے پہلی وحی سب سے پہلا خدائی حکم جو ملتا ہے وہ ہے اقرا جسم ربق خلق الق السانق اقرا و ربوق الکرم الدی علّہ بال قلم علّ الم عالم عالم اس میں رسول اللہ کو پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے پہلے جملے میں اللہ کو ایک معنوں کا حکم نہیں آتا ہے اور پھر پڑھنے کی اہمیت بھی اسی بہی میں بیان کر دی جاتی ہے علامہ بال قلم قلم ہی وہ واسیلہ ہے وہ وسیع اور وہ وسیلہ ہے جو انسانی تمدن انسانی تحریر کا ایک ڈپازیٹری ایک مقام امانت ہے اور اسی کے ذریعے سے انسانی وہ چیزیں سیکھتا ہے جو اسے معلوم نہیں ہوتی یوں ہر چیز ہمیں خدا ہی سکھاتا ہے لیکن انسانی علوم اور دیگر مخلوقات خاص کر جانوروں کے علم میں بڑی بڑ بڑی امتیازی خصوصیت اور بڑا فرق صرف یہی ہے کہ جانوروں کا علم انسٹنگ ہوتا ہے اور بڑھتا نہیں اس کے برخلاف انسانی علم ایکوائرڈ ہوتا ہے اور اس میں ہم روزانہ اضافہ کرتے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے تجربوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربوں سے اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور وہ پورا علم اگلا اور پچھلا اپنے آنے والی نسلوں کو دیتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہلے ہی حکم میں اس کی طرف متوجہ کیا گیا اور پھر اس کے بعد جو تیئیس سالہ عرصہ نبوت کا گزرا اس میں کچھ نہیں تو بی ہی آئے ہیں میں ایسی ملتی ہیں جن میں علم کی تاریخ اور علم کی اہمیت سجائی گئی ہے بتائی گئی ہے اور اس میں عجیب عجیب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں مثلاََ ایک طرف یہ کہا جائے گا وہ ما تھی تم من لڑ علم اللہ تمہیں علم کے سلسلے میں چھوٹی ہی چیز تھوڑی ہی چیز دی گئی ہے یعنی انسانی علم ایک چھوٹی ہی چیز رہے گی دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ال رب زید نے کہہ دعا کر کہ اے پردگار تو تو مجھے علم میں ترقی دے اسی طرح شاید ضرب المثل ہے بہرال جملہ ہے کہ اطلب العلم من المحد اللحد گہوارے یعنی پیدائش سے لے کر دولے یعنی موت تک علم سیکھتے رہو اسی طرح ایک اور چیز جس کی صحت کے متعلق ہمارے محدثین ٹیکنیکل نقطہ نظر سے اعتراض ضرور کریں گے لیکن بہرحال وہ بھی اثرانداز چیز ہے حدیث شریف ہے کہ علم سیکھو چاہے وہ چین ہی میں کیوں نہ ہو کیونکہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے اتل العلم ولو بلوسیم فین طلب فین طلب العلم کل مسلم اس کے ٹیکنیکل پہلو سے مجھے بھی اعتراض نہیں کیونکہ بخاری مسلم جیسے ناخد محدث اس حدیث کا نے مجموعہ میں ذکر نہیں کرتے لیکن اخلی نقطہ نظر سے اور تاریخی نقطہ نظر سے مجھے اس پر کوئی اعتراض کی وجہ نظر نہیں آتی پہلا سوال جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ رسول اللہ کو چین کا علم کیسے ہوا جب کہ عرب ایشیا کے انتہائی مغرب میں ہے اور چین عرب کے انتہائی اور چین ایشیا کے انتہائی مشرق میں ہے اور ان دونوں میں کوئی ربط بھی نظر نہیں آتا کوئی تعلقات بھی نظر نہیں آتے ان حالات میں رسول اللہ کو کیسے معلوم ہوا کہ چین میں علوم و فنون پائے جاتے ہیں سوال معقول ہے لیکن اگر ہمارا مطالعہ ذرا وسیع ہو اور ہمیں اپنی علمی میراث سے ذرا زیادہ باقی ہو تو پھر یہ سوال باقی نہیں رہتا خود بخود حل ہو جاتا ہے مثلا مسعودی کی مروج ذہب کے نام سے ہمارا ہر پڑھا لکھا واقف شخص واقف ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اسلام سے پہلے چینی جنک یعنی جہاز سارے سمندروں کو طے کر کے بسرہ تک آتے تھے جس کا نام اب اللہ تھا علی ج فارس کے اندر بھی وہ جاتے ہیں عمان وغیرہ کو بھی پہنچتے ہیں بسرے تک اب اللہ تک جاتے ہیں تو چینی وہاں آتے تھے اس سے بھی زیادہ قابل غور واقعہ ایک اور ہے جو محمد ابن حبیب البغدادی نے جو ابن خطیبہ کا بھی استاد ہے اپنی کتاب المحبر میں لکھی ہے کتاب المحبر بھی اب چھپ چکی ہے اس کا واحد السخہ برٹش میوزیم میں ہے اس میں لکھا ہے ایک ایسے مقام پر جہاں ہمیں ان معلومات کی توقع بالکل نہیں ہوتی عرب کے میلے ان میلوں کے سلسلے میں لکھتا ہے کہ فلاں مہینے میں دبا نامی مقام پر ایک میلہ لگتا تھا ہر سال اور اس مقام اس میلے میں شرکت کے لیے لوگ سمندر پار سے آتے تھے جن میں ایرانی بھی ہوتے تھے چینی بھی ہوتے تھے ہندی بھی ہوتے تھے سندھی بھی ہوتے تھے مشرقی لوگ بھی ہوتے تھے مغربی لوگ بھی ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ دبا کی اہمیت کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو اور یاد دلاؤں جب عمان کا علاقہ عہد نبی میں اسلام قبول کرتا ہے تو عمان کا ایک گورنر عام عام گورنر بھی ہوتا ہے اور خاص بندرگاہ ہے دبا کے لیے خصوصی گورنر رسول اکرم معمور کرتے نامزد کرتے ہیں جس سے اس مقام کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے غالباً اس انٹرنیشنل میلے کی وجہ سے وہاں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہوں گے تجارتی جھگڑے اور کاروباری معاملات وغیرہ وغیرہ اس کے لیے خصوصی افسر کی ضرورت محسوس کی گئی عہد نبویہ میں اس دو، ان دو واقعات کے بعد آپ مسند احمد ابن حنبل پر نظر ڈالیے جس کے بعد ہمیں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ رسول اللہ کی ان چینیوں سے ملاقات ہوئی تھی میں ذکر کر چکا ہوں مسودے کے مطابق چینی تاجر اپنے جہازوں میں سمندری راہ سے عمان سے عمان وغیرہ کے علاوہ اب تک جاتے تھے بسرا تک اور اس دوسری روایت میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ دبا نامی مقام کے جو ایک بندرگاہ ہے اور جس کے متعلق ابن حبیب نے لکھا ہے کہ احدا فرغ العرب جزیر نمائر عرب کی دو سب سے بڑی بندرگاہوں میں سے ایک بندرگاہ تھا وہاں ہر سال میلہ لگتا تھا اور اس میلے میں چینی لوگ آتے تھے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھ کر پڑھے دو روایتوں کو پڑھیں جو مسند احمد ابن حنبل میں ہیں اور بظاہر ایک غیر متوقع مقام پر ہمیں اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں لکھا ہے کہ قبیلۂ عبدالخیص کے لوگ جو عمان اور بحرین میں عرب کے مشرق میں رہتے تھے مدینہ آئے انہوں نے اسلام قبول کیا ایک چھوٹی سی چیز آپ کی توجہ میں منعتد کراتا ہوں اس میں بحرین کا جو لفظ آیا ہے اس روایت میں اس سے مراد وہ بحرین نہیں ہے جسے آج کل ہم اس نام سے یاد کرتے ہیں یعنی جزیرہ جو جزیر نمایا عرب کے بالکل ہی پاس خلیج فارس کے اندر واقع ہے اس زمانے میں اس جزیرے کو اوال کا نام دیا جاتا تھا علیف باؤ الف لام اور بحرین کا لفظ اس علاقے کو دیا جاتا تھا جسے آج کل ہم الحصاح اور الخطیف کے نام سے یاد کرتے ہیں بہرحال لکھا ہے کہ بحرین کے لوگ جن کا نام قبیل عبد القیص ہے اسلام لانے کے لیے مدینہ آتے ہیں اور وہاں بہت تفصیل یہ کوئی صفحے دیر صفحے کی لمبی حدیث ہے اس میں ایک دلچسپ ریمارک یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ نے ان لوگوں سے کچھ سوالات کیے اور کہا کہ فلاں شخص کیا بھی زندہ ہے فلاں سردار کیا بھی زندہ ہے فلاں مقام کا کیا حال ہے فلاں مقام کا کیا حال ہے اس پر وہ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے ملک کے آدمیوں اور شہروں سے واقف ہیں یہ کیسے وطاط قدمی کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں میرے پاؤں تمہارے ملک کو بہت عرصے تک رونتے رہے دوسرے الفاظ میں میں وہاں بہت دن مقیم رہا تو اس سراہد کے بعد ہمیں شبہ نہیں رہتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً نکاح کے بعد حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارتی کاروبار کے لیے نہ صرف مثلاََ شام جاتے ہیں نہ صرف یمن جاتے ہیں جس کی سراہتے موجود ہیں بلکہ مشرقی عرب کو بھی جاتے ہیں تاکہ خاص کر دبا کے میلے میں شرکت کریں اور وہاں اس سامان کو فروخت کریں جو مکے والے مہیا کرتے تھے اس سامان کو خرید کریں جو دبا میں بکتی تھی اور کوئی تعجب نہیں کہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چینی تاجروں کو بھی دیکھا ہو ان کے تجارتی سامان کو بھی دیکھا ہو اور ممکن ہے ان سے کچھ گفتگو بھی کی ہو کیونکہ اگر چینی وہاں ہر سال آیا کرتے تھے تو انہیں کچھ ٹوٹی پوٹی عربی آ جانی چاہیے تھی اور وہاں پر یقیناً ایسے مترجم بھی ہوتے ہوں گے جو کچھ چینی جانتے ہوں کچھ عربی جانتے ہوں بہرحال اس کا امکان ہے کہ رسول اکرم نے وہاں ان چینیوں سے ملاقات کی اور میرا گمان ہے کہ ان کے ریشمی سامان پر خاص کر آپ کی توجہ ہوئی کیونکہ چین کا ریشم ایک نہایت ہی مشہور چیز تھی اور اس کا نام بھی آج تک موجود ہے چینی سڑک جو پاکستان تک آنے لگی ہے اب دوبارہ تو ممکن ہے ان کی سنت و عرفت کے متعلق رسول اکرم نے بہت ہی اچھا تاثر لیا ہو اور ان سے پوچھا ہو کہ تمہیں تمہارے ملک سے یہاں تک آنے میں کتنے دن لگتے ہیں مثلاً انہوں نے کہا ہو کہ چھ مہینے لگتے ہیں تو یہ کافی تھا رسول اللہ کے لیے ایک اندازہ قائم کرنے کے لیے اور اس کی روشنی میں آپ اس حدیث کو پڑھیے علم سیکھو چاہے چین ہی جانا جان نہ پڑے جو دنیا کا سب سے بڑی ہے کیونکہ علم کا سیکھنا ہر شخص کے لیے ہر مسلمان کے لیے مرد ہو یا عورت ضروری ہے ورس ان ابتدائی چیزوں کے عرض کرنے کا منشا یہ تھا کہ پرانے مجید میں اور حدیث شریف میں علم کی بڑی تاکید آئی ہے کیونکہ وہ انسانوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے اور اسلام سے زیادہ کونسا فطری مذہب ہو سکتا ہے جو انسانوں کو ان کی فائدے کی چیز نہ بتائے یہ کہنا دشوار ہے کہ مکہ معظمہ میں ہجرت سے قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے متعلق کیا کام کیا کیا کوئی مدرسہ قائم کیا کہیں کوئی مدرس قائم معمور کیے وغیرہ اس کا پتہ چلنا آسان نہیں ہے غالباً ایسا ہوا بھی نہیں لیکن ایک چیز قابل ذکر ہے وہ یہ کہ ہمارے مورخوں کے مطابق عربی زبان عرصے دراز تک صرف ایک بولی جانے والی زبان رہی لکھی جانے والی زبان نہیں تھی لکھنے کا رواج مکہ معذمہ میں حرب کے زمانے میں ہوا جو ابو سفیان کے باپ یعنی رسول اللہ کے کی نوجوانی میں آپ سے جو محمر تر لوگ تھے ان کے زمانے میں شہر مکہ میں پتو کتابت پہلی مرتبہ رائج ہوئی اور اس کی وجہ بھی یہ بیان کی ہے کہ ایک شخص ہیرا ہیرہ سے یعنی عراق سے وہاں آیا تھا اس نے مکہ موزمہ میں ہر کی بیٹی سے شادی کی اور ادھار شکر گزاری کے لیے انہیں یہ راز بتایا کہ اپنی کام کی چیزوں کو جنہیں تم بھول جاتے ہو یاد رکھنے کی ضرورت ہو اسے کس طرح رجسٹر کر لیں یا نہیں لکھ لیں یہ روایت ہمیں مختلف کتابوں میں ملتی ہے مثلا خدامہ اطمین جعفر کی کتاب الخراج اور بلاظوری کی جو اس کا شاگرد ہے قطع البلدان وغیرہ میں دوسرے الفاظ میں لکھنے پڑھنے کا لباج مکے میں عہد نبوی سے کچھ ہی پہلے شروع ہوا تھا اور بلادوری کو تو اصرار ہے کہ عہد نبوی کے آغاز پر وہاں سترہ سے زیادہ آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ممکن ہے یہ مبالغہ ہو ممکن ہے ایک زمانے کا ذکر ہو اور بعد میں اس میں مزید ترقی ہوئی ہو اس سے کوئی اہمیت بھی نہیں لیکن یہ ہمار قابل ذکر ہے کہ ان لکھنا جاننے والے لوگوں میں ہمیں عورتیں بھی نظر آتی ہیں قبل اسلام مکے میں چنانچہ شفا بنت عبداللہ العدویہ حضرت عمر کی قریبی رشتہ دار تھیں ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا اور ان کی اس واقفیت کی بنا پر بعد میں جب وہ بھی ہجرت کر کے مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو ابن حجر کے بیان کے مطابق رسول اللہ نے ان کو مدینہ کی کے سوخ میں مدینہ کے بازار میں ایک عہدے پر معمور فرمایا تھا لکھنا پڑھنا آتا ہو تو کوئی نہ کوئی ایسا ہی کام ان کے سپرد کیا گیا ہوگا جس کا تعلق لکھنے پڑھنے سے ہو ایک امکان میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس بازار میں عورتیں بھی سامان تجارت لاتی ہوں گی تو ان کی نگرانی ان کو مدد دینا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اس کے لیے ایک عورت ہی کو معمور کیا جا سکتا ہے اور دوسرے حصے کے لیے دوسرے لوگ شاید مرد مامور ہوئے ہوں گے بہرحال جو بھی ہو لکھنے پڑھنے کا رواج مکہ محضمہ میں عہد نووی کی آغاز پر ایک تازہ چیز تھی اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ابھی اس نے زیادہ ترقی بھی نہیں کی تھی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی عربی کتاب جو لکھی گئی وہ قرآن مجید ہے اس سے پہلے کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ملتی چند ایک چیزیں ملتی ہیں سب ملاقات کے مطالعہ ذکر ہے کہ ان اشعار کو لکھ کر کعبے میں لٹکایا جاتا تھا بطور نوبل پرائز کے جیسا آج کل ہوتا ہے اعزاز و اکرام کے لیے اسی طرح دوسرے معاہدات بھی لکھے جاتے ہوں الفہرست میں ابن ندیم کی لکھا ہے کہ خلیفہ معمون کے خزانے میں ایک مخطوطہ تھا یعنی ایک کاغذ کا پرچہ جس پر ذرا بھدے خد کی کچھ عبارت تھی لکھا ہے کہ وہ عورتوں کے خط سے مشابه تھا اور کہا ہے کہ یہ عبد المطلیف کا خط تھا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا آغاز ہوا تھا اور ابھی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی جس, کے جس, کی, وجہ سے جس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہیرا سے آنے والا شخص وہ خط ہی ہمیں سکھائے گا جو اس کے ملک میں رائج ہے اور اس میں تھے چوبیس حرف اور عربی زبان میں ہیں اٹھائیس تو ظاہر ہے کہ وہ خط اس نئی زبان کے لیے نہ کافی ہوگا اور پھر اس خط میں نقطہ کے ذریعے سے حروف میں امتیاز پیدا کرنا ہم شکل حرفوں کو ایک دوسرے سے امتیاز کر سکنا یہ بھی ممکن نہیں تھا بے اور تے اور سے اور نون اور یا چھوٹے ہوں تو بالکل ایک ہی شکل کی ہوتے تھے ان کے امتیاز کی ایک ہی صورت تھی کہ ایک نقطہ نیچے لگا کر بے بنائیں ایک نقطہ اوپر لگا کر نون بنائیں تے سے وغیرہ وغیرہ اس سلسلے میں میں شاید ڈائیگریشن کروں گا ایک حدیث ملتی ہے جو خطیب بغدادی وغیرہ متعدد لوگوں نے بیان کی ہے جس سے مترشیہ ہوتا ہے گمان ہوتا ہے کہ غالباً اس کوتاہی کو دور کرنے کا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا وہ روایت یہ ہے ایک دن خلیفہ حضرت معاویہ اپنے ایک کاتب کو جس کا نام غسان تھا کہتے ہیں کہ میں تمہیں کچھ لکھواتا ہوں املا کراتا ہوں اسے لکھو اور اس پر رخش کرو رے خافشی تو کاتب پوچھتا ہے امیر المین رقص کیا چیز ہے وہ تبسم کر کے کہتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ منورہ میں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کی حیثیت سے حضور نے مجھے یاد فرمایا مجھے حکم دیا لکھو اور رخش کرو تو میں نے بھی پوچھا تھا یار رسول اللہ رخش کیا چیز ہے حضور کے الفاظ یہ تھے کہ حروف پر جہاں ضرورت ہو نقطے لگاؤ یہ چھوٹی سی روایت ہے جو ہمیں ملتی ہے کئی کتابوں میں اس سے گمان ہوتا ہے کہ نقطے لگا کر حروف میں امتیاز پیدا کرنا یہ بہت بات کی چیز نہیں ہے بلکہ عہد نبوی ہی میں پائی جاتی ہے اب اس کی تائید میں ہمیں کچھ اور چیزیں بھی مل گئی ہیں جو ہمارے پرانے مورخوں کے پاس خطن اس کا ذکر نہیں ملتا پہلی چیز قائف کے مضافات میں ایک قطبہ ملا ہے جو حضرت معاویہ کی خلافت میں اور انہیں کے حکم سے ان کے گورنر طائف نے تعمیر کیا تھا یعنی ایک تالاب اور اس پر ایک کتبہ لگایا تھا اس کتبے کے کئی حروف پر نقطے ہیں یہ تقریباً سن پچاس کا واقع، پچاس ہجری کا واقعہ ہے بھائی. ظاہر ہے کہ یہ بات کی جعلسازی نہیں ہو سکتی سب حروف پر نقطے نہیں ہیں چند حروف پر نقطے ہیں اس کے بعد یہ ذرا پرانی دریافت تھی اس کے بعد ایک اور نئی دریافت ہوئی ہے جو اس سے بھی زیادہ اثر انداز ہے مصر میں کچھ پارچمنٹ دستیاب ہوئے ہیں جن میں جھلیوں پر لکھی ہوئی جو تحریر ہیں ان میں دو خط ہیں سن بائیسری کے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کے اور ان میں بھی نقطے پائے جاتے ہیں گویا سن بائیس ڈگری میں حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں جب نقطوں کا ایک حد تک رواج ہے تو اس کو حجات بن یوسف یا دیگر لوگوں کا بہت بعد کے زمانے کا کہنا درست نہیں ہو سکتا جو بھی ہو خط کے سلسلے میں ایک طرف تو یہ بنیادی اصلاح یہ حروف پر نقطے لگا کر ان میں امتیاز پیدا کرو دوسری طرف کچھ اور بھی حدیثیں ملتی ہیں اگرچہ بخاری مسلم جیسی بڑی کتابوں میں نہیں لیکن ملتی ہیں مثلاََ ایک حدیث حضور اکرم کی طرف منسوب ہے کہ جب تم کوئی خط لکھو اسے فوراً تہ نہ کر دو اس پر ریگ ڈال کر پہلے اسے خوش کرو اس کے بعد بند کرو ایک عقل مندی کی فراست کی چیز ہے جو مشاہدے کے ذریعے سے رسول اللہ دیکھا کہ بعض بہت جلدی میں خط بند کر دیتے ہیں اور رشتہ گیلی رہتی ہے اور پھر وہ لوگ وہ خط پڑھنے کے قابل نہیں رہتا اس سے بھی زیادہ دلچسپ ایک اور ہے جو ابن اصیر نے است الغاز میں لکھی ہے وہ حدیث یہ ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم لکھو تو سین کو ایک لمبے خط کی طرح نہ لکھو بلکہ اس میں شوشے رکھو ورنہ شدہ ہو سکتا ہے کہ یہ بم لفظ ہے یا بسم ہے ہم اس میں امتیاز نہیں کر سکیں گے اگر لمبا ہم خط لگا دیں سین کے لیے اسی طرح کچھ اور بھی اس طرح کی حدیثیں حسین نبوی کے متعلق ہم کو خط کے سلسلے میں ملتی ہیں ایک آخری چیز پر اس بحث کو میں ختم کرتا ہوں جب ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مدین منورہ تشریف لاتے ہیں اور صفا کا مدرسہ تعمیر پاتا ہے تو وہاں کے اور مدرسوں میں ایک مدرس لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کا کوئی اور بڑا کام نہیں ہے صرف لکھنا پڑھانا اور اس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بہت اچھا خوش خط لکھا کرتے ہیں تو اور زیادہ تفصیلیں نہیں ہیں لیکن خط سکھانا خط کی تعلیم دینا یا جو بھی آپ اس کو انٹرپریٹیشن دیجئے اس کی طرف رسول اکرم کی ہمیشہ توجہ رہی ہے شہر مکہ کے اخیام کے دوران میں یعنی ہجرت سے پہلے لکھنے پڑھنے کی دو تین اور مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں یہ تو وہ مشہور صحیفہ ہے جب مکے والوں نے حضرت اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا اور طے کیا کہ کوئی شخص نہ انہیں اپنی بیٹی دے نکاح کے لیے نہ ان کی کوئی بیٹی لے نہ انہیں کچھ بیچے نہ ان سے کچھ خرید کرے تاکہ ان سے بات چیت تک نہ کرے اور اس معاہدے کو لکھ کر کعوے کے اندر لٹکایا گیا تھا تاکہ اس پر ایک سیریس حیثیت سے عمل کرنے کی لوگوں کو ترغیب ہو اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں قبیل احابیش یعنی بنی کنانہ کی شاہ بھی بطور ایک مزید حصہ دار کے شریک ہوئے تھے معاہدہ تو اصل میں ہوا تھا مکے والوں کا لیکن اس میں شریک ہوتے ہیں بنی نی کینانہ بھی جو قریش کے حلیف تھے اور اسی کی طرف بخاری وغیرہ میں ایک حدیث ملتی ہے حجرت الغذا محر یا شاید فتح مکہ کے زمانے میں جو ٹھیک یاد نہیں رسول اکرم نے فرمایا کہ کل ہم ایک ایسے مقام سے گزریں گے جہاں زمانے جاہلیت میں ایک زمانے جاہلیت کا لفظ تو نہیں ہے جہاں ایک زمانے میں ایک نہایت ہی ظلم کی چیز طے پائی تھی اس سے مراد یہی تھا کہ بنو کنانہ کے لوگ اس مقام پر اس معاہدے میں کہ رسول اللہ اور آپ کے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے تو شریک ہو گئے تھے میں اور تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ اس قصے سے آپ واقف ہیں کہ کس طرح اس تحریر کے باوجود وہ دیمک کے چاٹنے کی وجہ سے وہ معاہدہ بعد میں منسوخ ہوا اس کی بہت سی تفصیلیں ہیں مگر میں اس میں اس وقت اس میں جانا نہیں چاہتا یہ ایک واقعہ ہے ایک دوسرا واقعہ تحریر کا وہ ہے جو حضرت تمیمِ داری رضی اللہ عنہ کے متعلق ملتا ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے مکہ آکر کر مسلمان ہوئے تھے اور اپنی بہت سی داستانیں بھی سنائیں جن کا صحیح مسلم میں ذکر ہے داری کے لفظ کے معنی ہیں ملہ چنانچہ سندباد جہادی کے یا یولیسس کے جو ہومر کی نظم میں ہیں کی کہانیاں کچھ اس طرح کی چیزیں ان کی ہاں بھی ملتی ہیں انہوں نے بہت سے قصے بیان کیے کہ میں جہازوں میں فلاں فلاں مقاموں کو جا چکا ہوں فلاں فلاں چیزوں کو دیکھ چکا ہوں اور فلاں جزیرے میں مجھے فلاں چیز نظر آئی وغیرہ تو تمیم داری کے متعلق لکھا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ میں ملک شام سے آ رہا ہوں لہذا میرے ملک کے میرے وطن کے فلاں فلاں گاؤں مجھے جاگیر میں دیے جائیں اس وقت جب وہ فتح ہوں گے مجھے یقین ہے کہ آپ ان مقاموں کو فتح کریں گے لہذا آپ مجھے وہ مقامات جاگیر میں دے دیجیے تو رسول اللہ کا وہ خط ہمیں ملتا ہے جس کے الفاظ یہی ہیں کہ اگر بیت مرتوم حبرون فلاں فلاں مقام فتح ہوں تو وہ تمیم داری کو دیے جائیں آیا یہ خط اصلی ہے یا بعد کے زمانے میں تمیم داری کی اولاد میں جعلسازی کے طور پر تیار کیا اللہ عالم لیکن امام ابو یوسف کی کتاب الخراج جیسی قدیم ترین کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے یہ دوسری مثال تھی مکہ میں کتابت اور تحریر کی ایک اور چیز کا ذکر کر کے میں اس بحث کو ختم کروں گا جب رسول اللہ اور حضرت ابو بکر ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو سوراخہ ابن مالک کا واقعہ پیش آتا ہے جس نے آپ کا تعاقب کیا تھا آپ کو گرفتار کرنے اور مکے والوں کے ہاتھ آپ کو سپرد کرنے کی کوشش کی تھی اور کچھ واقعات پیش آئے معجزات جس کی وجہ سے اس نے معافی مانگی اور رسول اللہ کی معافی دینے کے بعد جہاں ایک طرف اظہار شکر گزاری کے لیے اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا ہی علاقہ ہے وہ غالباً ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا غالباً یہ کہا ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہی علاقہ ہے تم جب آگے بڑھو تو تمہیں ہر جگہ ریوڑ نظر آئیں گے آپ کو جتنی جتنے دودھ کی ضرورت ہو یا غذا کے لیے بکری وغیرہ کی ضرورت ہو آپ خوشی سے لے لیں اور اس اجازت کے طور پر میں آپ کو یہ تیر دیتا ہوں میرا تیر میرے چرواہے کو بتا دیں وہ ان کو جانتا ہے وہ آپ کی مانگی ہر چیز آپ کو دے دے گا وغیرہ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ اس نے آخر میں یہ درخواست کی کہ مجھے ایک امن نامہ آپ دیں رسول اکرم اپنے ہمراہیوں میں سے ایک حضرت ابوبکر کے غلام آمیر ابن فحیرہ کو حکم دیتے ہیں کہ ایک پروان امن میں لکھو اور سفر میں آپ کی ہمراہ علاوہ اور چیزوں کے قلم دوات اور کاغذ بھی موجود ہیں اس واقعے سے بھی آپ لوگ واقف ہوں گے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ میں لکھنے پڑھنے کا رواج چنانچہ جب خبا پہنچے تو خبا میں ایک مسجد بنائی گئی جب وہاں سے نکل کر اس مقام پر آیا جو قبیل بنی نجار کا علاقہ تھا تو وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی اور اسے کچھ عرصہ لگا لیکن سب سے اہم چیز قابل ذکر یہ ہے کہ اس مسجد کا ایک حصہ تعلیم گاہ کے طور پر مخصوص کر دیا گیا جسے ہم صفحہ کا نام دیتے ہیں صفحہ ایک پلیٹ فارم ایک ڈائس کے طور پر ذرا بلند مقام کو کہتے ہیں چنانچہ مسجد کا ایک حصہ اس غلط کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا کہ دن میں وہ درسگاہ کا کام دے اور رات کو وہ سونے کا مقام ہو ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی گھر نہیں ہے اور جو مسجد نبی کے اندر رہتے ہیں ایک زمانے میں مجھے خواہش پیدا ہوئی تھی سیرت النبی کی تعلیف کے سلسلے میں کہ عہد نبوی میں مسجد نبوی جیسی تھی اس کا نقشہ بناؤ اس سلسلے میں ایک مجھے محسوس ہوا کہ اس میں ایک گتھی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر جب ہوئی تو قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا کچھ دنوں کے بعد شاید سترہ مہینے کا ذکر تاریخ میں آتا ہے اس کا رخ کعبے کی طرف کیا گیا تو اگر آج مسجد نبوی کے اندر صفا کا مقام قبلے کے جنوب میں نظر آتا ہے تو عہد نبوی کے آغاز پر عہد ہجرت کے آغاز پر اسے شمال میں ہونا چاہیے اور جب قبلے کا رخ بدلا تو صفحہ جو مسجد کے پچھلے حصے میں تھا اس کو اب ایک سامنے کے حصے میں آ گیا تو اسے ختم کر دیا گیا وہاں نماز ہونے لگی اور وہ حصہ جہاں سابق میں نماز ہوتی تھی اب وہ پچھلے حصے میں آ گیا وہاں دوبارہ صفحہ بنایا گیا ہوگا اللہ عالم یہ صفہ جیسا میں نے اپنے بعض اور گزشتہ لیکچروں میں اشارتاً بیان کیا ایک طرح سے وہ چیز ہے جسے ہم اپنی موجودہ زبان میں ریسیڈینشیل یونیورسٹی کہتے ہیں یعنی طلباء کے رہنے کا بھی اس میں انتظام ہے اور طلباء کی تعلیم کا بھی اور رہنے کے سلسلے میں ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں مثال کے طور پر یہ واقعہ کہ اہل مدینہ اپنی انتہائی فیاضی کے باعث یعنی انصار اپنی کھجوروں کی فصل تیار ہوتی تو ہر شخص کھجوروں کا ایک کیا کہتے ہیں جب پک کر کوئی تو سفے میں رہنے والے بےچارے مسکین غریب مسلمان اسے کھایا کرتے تھے اور ان کوشوں کی حفاظت کے لیے بھی ایک شخص معمور کیا گیا تھا یہ نہیں کہ کوئی نگران نہ ہو تو کوئی कोई اپنی لکڑی سے اس کے بہت سے کھجور گرا لیں ان کو کھا لیں شاید یہ نگرانی مقصود تھی بہرحال لکھا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل جب اپنا گھر بک جانے کے باعث کیونکہ وہ مقروض ہو گئے تھے ان کی انتہائی سیاضی کے باعث ان پر قرض کا اتنا بار ہو گیا تھا کہ ان کا گھر تک رسول اللہ نے فروغ کر دیا تاکہ قرض کی رقم ادا کی جائے تو ان کو رہنے کے لیے سفری ہی میں جگہ دی گئی تھی اور علاوہ اور چیزوں کے ان کے سپوت یہ کام کیا گیا تھا کہ وہ ان خوشوں کو کی نگرانی کریں بہرحال وہ ریسیڈینشل یونیورسٹی کا بھاری بھرکم لفظ آپ قبول کریں یا نہ کریں یہ واقعہ ہے کہ صفا میں رہنے والے طلبہ دو صفا میں تعلیم پانے والے طلبہ دو قسم کے تھے کچھ تو وہ تھے جو شہر میں رہتے تھے دن کو آتے پڑھتے پھر چلے جاتے کہ ان کا گھر موجود ہے لیکن کچھ ایسے تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا اور وہ رات بھی وہیں گزارتے تھے ان لوگوں کی تعداد ظاہر ہے کہ گھٹتی بڑھتی رہی ہوگی اور ان تعلیم پانے والے یا حصے میں رہنے والوں میں ہمیں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیت کا نام بھی نظر آتا ہے حضرت ابو رہرا بھی تھے اور بھی مشہور صحابہ اس میں ہمیں ملتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ حضرت عمر کے بیٹے وہاں کیوں رہتے ہیں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے قیام کیا اپنے مواختی بھائی کے مکان میں اور اس میں اتنی جگہ نہ ہوگی کہ ان کے مواختی بھائی اور ان کا کمبادی رہے حضرت عمر اپنی بیوی کے علاوہ اپنے مثلا جوان اور بالغ بیٹے کو بھی وہاں جگہ دلائیں والداً ان حالات میں یا دوسری طویل یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت اب عمر بطور خود علم کے شوق میں نہیں چاہتے تھے کہ خبا میں رہیں جو مدینے سے کئی میل کے فاصلے پر ہے آنے جانے میں کافی وقت لگتا ہے سارا وقت مسجد نبوی میں گزارنا چاہتے تھے تاکہ ہر وقت رسول اللہ کے مباحثی استفادہ کر سکے جو بھی ہو وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو صرف دن کو تعلیم کے لیے آتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو تعلیم بھی پاتے تھے اور رات کو بھی رہتے تھے ان کے سلسلے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کچھ تو اس چیز پر بسر اوقات کرتے تھے جو انہیں بطیر تحفہ دی جاتی تھی کبھی رسول اللہ کے مکان سے کبھی مختلف صحابہ کی فیاضیوں کے باعث ایک مرتبہ لکھا ہے کہ اہل صفا کے اسی آدمیوں کو حضرت صادم بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن کھانے کی دعوت دی اپنے گھر میں اس سے دو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو وہ تعداد جو ان مقیم طلبا کی تھی ایک خاص زمانے میں کم از کم اور دوسرے یہ کہ ان کے بصر برد کا کیا انتظام تھا کس طرح وہ کھاتے پیتے تھے مگر ان دونوں کے علاوہ یعنی رسول اللہ کی طرف سے ان کو سرکاری خزانے سے کھانے پینے کی چیزیں دلائی جاتی ہوں یا مختلف لوگ اپنی فیاضی سے ان کو کچھ دیتے ہوں ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خود یہ لوگ پیراسائڈ بننے کی جگہ دوسروں پر بوجھ بننے کی جگہ کہ انہیں دوسرے لوگ کھلائیں پلائیں خود بھی محنت کرتے تاکہ اقل خلیل غذا حاصل کر سکے وہ محنت کرتے اس غرض کے لیے نہیں کہ پیسے جمع کریں مالدار بنیں بلکہ اس لیے کہ اپنا صد رمق حاصل کریں اور باقی پورا وقت علم کی تحصیل میں گزاریں ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے جو میں بیان دیتا ہوں وہ یہ کہ ایک مرتبہ سفے میں رہنے والے ایک طالب علم کی وفات ہوئی اور جب اسے غسل دیا گیا تو نظر آیا کہ اس کے پاس دو دینار ہیں رسول اللہ اس پر بہت ناراض دی ہوئے اس شخص کو جس کے پاس دو دینار جیسی بڑی رقم ہے اسے خیرات پر پرورش پانے کا کوئی حق نہیں تھا بہرحال ایسی چیزیں بھی انسانی فطرت کی چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں سفے میں جو تعلیم ہوتی تھی جو اسلام کا ابتدائی تاکہ میں پریمیٹو کا رف استعمال کر سکتا ہوں اس مدرسے میں جن چیزوں کی تعلیم ہوتی تھی وہ ایک نہیں تھی بلکہ اس میں متعدد شعبے متعدد لوگوں کے سپر کیے گئے تھے کسی کے سپرد یہ کام تھا کہ لکھنا پڑھنا سکھائے کسی کے سپرد یہ کام تھا کہ جو لکھنا پڑھنا سیکھ چکے ہیں انہیں اس وقت تک کی نازل شدہ قرآن صورتیں پڑھائیں شاید ایک اور شخص کا یہ کام ہوگا کہ صقی حکام اور سنت رسول اللہ کی حکام نماز عبادات کے متعلق سکھائیں خاص کر ان لوگوں کو جو وقتاً فوقتاً کچھ عرصے کے لیے مدینہ آتے تاکہ اپنے نئے دین کے متعلق معلومات حاصل کریں اور پھر وطن کو واپس ہو جائیں تو ایسے لوگوں کو قرآن سکھانے اور تشہد سکھانے علم دین کے عام بنیادی مسائل سکھانے کا کام یہ کہ زیادہ لوگوں کے سپرد کیا جاتا رہا ہوگا ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث بیان کی رسول اللہ کے عمان جانے اور دبا کے میلے میں اسلام سے قبل شرکت کرنے کے متعلق اس حدیث میں بھی اس کا کوئی ذکر ملتا ہے جب عمان والے عبدالخیص قبیلے کے لوگ مدینہ آئے تو رات کو رسول اللہ نے انہیں شکر کر دیا انصار کے ان کی مہمان نوازی تم کرنا اور پھر صبح کو ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ تمہارے میزبانوں نے کیسا برتاؤ کیا تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ ہمیں کھانے کو نرم روٹی اور سونے کو نرم بستر ان لوگوں نے مہیا کیا اور صبح کو انہوں نے ہمیں عبادت کے طریقے قرآن کی صورتیں اور رسول اللہ کی سنت کی چیزیں ہمیں سکھائیں تو یہ اس احساس کی بنا پر تھا جو میں نے یس کیا کہ صفا میں والداً تعلیم کے مختلف شعبے ہوں گے ایک چیز کا امکان ہے یقیناً وہ ایسا ہی ہوا ہوگا وہ یہ کہ وقتاََ فوقتاً خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں درس دیتے ہوں گے آپ کے اوقات اتنے مشغول تھے کہ پوری پابندی کے ساتھ روزانہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک وہاں رہیں اس کا امکان نہیں تھا لیکن جب بھی آپ کو فرصت ملتی آپ وہاں درس دیا کرتے تھے اور بہت سے لوگ جنہیں فرصت ہوتی اس میں شریک رہتے ایک حدیث دلچسپ ہے لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حضرت مبارک سے نکل کر مسجد کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں دو گروہ ہیں ایک گروہ تصویریں پڑھنا اور اس طرح کے ذکر کی, کی حالت میں مشغول تھا ایک دوسرا گروہ کچھ علم کی تعلیم حاصل کر رہا تھا تو حضور نے فرمایا دونوں بھی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہ بہتر ہے جو لکھنے پڑھنے کا تعلیم کا کام کر رہا ہے خود اس کے اندر بیٹھ گیا اسی طرح ہمیں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ صفحہ کے بعد جلدی ہی اور بھی مدرسے قائم ہو گئے بلادوری نے لکھا ہے کہ مدینے میں عہد نبوی میں نو مسجدیں تھیں اس سلسلے میں ہمیں کچھ تفصیلیں ملتی ہیں رسول اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے محلے کی مسجد میں اپنے ہمساروں سے تعلیم پاؤ سب کے سب اس مرکزی مدرسے میں نہ کے ہجوم ہوگا اور ناکافی اساتذہ کی وجہ سے بچوں کو تعلیم بھی شاید پانے کا موقع نہیں مل سکے گا اسی طرح ہمیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ تعلیم دینے کے لیے باہر بھی لوگوں کو بھیجا کرتے تھے غالباً اس کا تعلق ان علاقوں سے ہے جو رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے گئے اور مطالبہ کرتے رہے کہ انہیں تعلیم کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے غالباً کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ایسی ایک چیز ہجرت سے قبل بھی پیش آئی تھی خود مدینے والوں کے متعلق جب انہوں نے بیعت اخبا میں اسلام قبول کیا تو انہوں نے رسول اللہ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک معلم دیا جائے اور مصعب بن عمیر العبدری رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا اور وہ انہیں وہاں دینی تعلیمات دیتے رہے اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز مجھے اور یاد آتی ہے لکھا ہے کہ اس وقت کو مدینہ کے انصار کے رسول کریم نے بیعت اخبا میں قرآن مجید کا ایک کامل نسخہ یعنی اس وقت تک کے نازل شدہ قرآن کا تحریری مجموعن کے سپر کیا اور وہ اس کو لا کر اپنے محلے کی مسجد میں بآواز با بلند پڑھا کرتے تھے پھر ہمارے معرخ اس میں اضافہ کرتے ہیں کہ مسجد میں بابا ز بلاً خدان مجید کی تلاوت کرنے کا آغاز ان انصاری سے پہلی مرتبہ مدین منورہ میں ہوا تھا اس میں بھی تحریر کا ذکر آتا ہے خدان مجید کا تحریری نسخہ ان کے سکر کیا گیا تھا یہ ذکر آپ کو سمہودی کی الفا وفا وفا و الوفا میں ملے گا غرض ایک طرف ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں جن میں علم کی تعریف ہے علم کی اہمیت بتائی گئی ہے علم کی ترغیب دی گئی ہے اور دوسری طرح عملی انتظامات علم کے پھیلانے کے متعلق میں مکرر اس چھوٹے سے واقعے کی طرف آپ کی توجہ منعقد کراؤں گا جس پر کل میں نے ذکر کیا تھا جنگ بدر میں جب بہت سے دشمن کے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے اس میں لکھا ہے بڑا ہی اثر انداز واقعہ کہ جن قیدیوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا رسول اللہ نے ان سے مالی فیدیا طلب کرنے کی جگہ جو ایک سو اونٹ جیسی خطیر رقم تھی دس ہزار درہم مثلا اس کی جگہ ان سے کہا کہ ایسا ہر شخص دس دس مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے کتنے لوگ تھے اس کی صراحت نہیں لیکن مسند احمد ابن حنبل میں ایک دلچسپ واقعہ چھوٹا سا شرارت آمیز واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو درج کیا ہے لکھا ہے کہ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی اپنی شکست کا انتخاب لینے کے لیے اپنے اس بچے کو خوب مارا بھی کرتا تھا بے وجہ مارا کرتا تھا انسانی چیز ہے اسے ہم روک نہیں سکتے بہرحال احمد ابن حنبل میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ بچوں کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم کے سلسلے میں ایک استاد انہیں بے وجہ مارا بھی کرتا تھا۔ انتظامات تعلیم کے سلسلے میں ہمیں اس واقعے پر توجہ کرنے اور اس سے نتائج استعمال کرنے کی ضرورت ہے جس میں لکھا ہے تبری کے بیان کے مطابق کہ حضرت معاذ ابن جبل کو یا امر ابن حضم کو مجھے اس وقت نام ٹھیک یاد نہیں ہے رسول اللہ نے یمن بھیجا اور ان کا فریضہ یہ تھا ایک ضلعے سے دوسرے ضلع میں ایک تعلق سے دوسرے تعلق میں جائیں اور وہاں تعلیم کا انتظام کریں کانا یتنقل من و مالت عامل علا و کے الفاظ ہیں ہمارے معد کے اس کے علاوہ معازب ابن ہضم کو جو کہنا چاہیے کہ صدر گورنر تھے یمن کے ان کے نام جو تحریری ہدایت نامہ معموریت کے وقت لکھا گیا تھا اسے بھی تاریخ نے محفوظ کیا ہے اور اس میں ہمیں علاوہ اور چیزوں کے مثلا ٹیکسیشن وغیرہ اس طرح کی انتظامی ضرورتوں کے عدل بستری کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں ایک یا دو دفعات میں کہ لوگوں کی تعلیم کا انتظام کرو تو گورنر کے فرائض میں یہ بھی تھا کہ اپنے یوریزکشن میں وہاں کے لوگوں کی تعلیم کا انتظام کریں اور اس تعلیم سے مراد ظاہر ہے کہ اسلامی تعلیم ہی ہوگی اور صرف مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کی تعلیم کے متعلق اس وجہ سے ضرورت نہیں تھی کہ قرآن مریض کے احکام کے تحت ہر ایک مذہبی گروہ کو کامل داخلی خود مختاری عطا کی جاتی تھی مثلا ان کا کوئی آپس کا جھگڑا ہو وہ اسلامی عدالت میں نہیں آتے مقدمہ بھی مثلا دو یہودیوں میں عدالت بھی یہودی حاکم عدالت بھی یہودی اور اس کی اپیل بھی کہیں اور نہیں ہو سکتی تو اس اصول کے تحت جب عدالتی فرائض تک قوم کے سپرد کر دیے گئے ہیں تو تعلیم کے متعلق بھی یہی صورتحال ہوگی چنانچہ ہمیں اس کا کئی بار سیرت نبوی میں ذکر ملتا ہے کہ یہودیوں کے بیت المدراس میں فلاں چیز پیش آئی بیت المدراس ایک طرح کا مدرسہ ہی تھا صرف مدرسہ نہیں تھا اسے ہم ہمارے ہاں کا دارالفتا بھی کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں یعنی لوگ وہاں جا کر اپنے علمی معلومات بھی حاصل کر سکتے تھے اور وہاں کے جو یہودی افسر ہوتے ان سے معلوم کرتے کہ ان کے دینی احکام ان کے فلاں گچھی میں فلاں مسئلے میں کیا احکام دیتے ہیں تو ان حالات میں اگرچہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ غیر مسلم لوگوں کی تعلیم کا انتظام اسلامی حکومت کرتی ہو کرنا چاہے تو کوئی امر مانے نہیں لیکن عہد نبوی میں اس خاص خصوصی نظام کے تحت کہ ہر کمیونٹی کو کامل داخلی خود مختاری عطا کی گئی تھی انہیں اپنی تعلیم کی بھی آزادی تھی اور وہ بہتر انجام دے سکتے مثلاً اسلامی مدرسے میں کوئی یہودی بچہ یا کوئی عیسائی بچہ آئے تو اسے قرآن کی تعلیم دینے والا تو استاد ملے گا لیکن انجیل کی تعلیم دینے والا کوئی استاد اسے ملے گا نہیں اس لیے ان کے حق میں انہیں کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ مناسب تھا کہ ان کا مدرسہ ہی الگ ہو اور وہ اپنے مذہب کی تعلیم اپنے ہی اساتذہ کی مدد سے پائیں اور کوئی غیر مذہب والا انہیں بہکائے اور بھٹکائے نہیں یہ امر قابل ذکر ہے کہ کبھی کبھی یہودی رسول اللہ کے پاس آ کر کسی علمی مسئلے میں جھگڑا بھی کرتے ہیں اس سلسلے میں بعض نتائج نکلے اسلامی تعلیم کے سلسلے میں ان کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مثلا ایک مرتبہ یہودی ایک نوجوان کپل کو ایک مرد اور عورت کو رسول اللہ کے پاس لائے اور کہا کہ ان لوگوں کو ہم نے زنا کرتے ہوئے پایا اور آپ کے پاس لائے ہیں تاکہ آپ انہیں سزا دیں اس سلسلے میں رسول اکرم بجائے اپنی شوابدیت پر فیصلہ کرنے یا اسلامی قانون پر نافذ کرنے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری دینی کتاب میں توریت میں کیا کام ہیں تو انہوں نے کہا جھوٹ کہا کہ توریت کا حکم یہ ہے کہ زانی اور دانیہ کا منہ کالا کیا جائے انہیں گدھے پر دم کی طرح منہ کر کے بٹھایا جائے سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹا جائے ان کی گشت اور تشہیر کرائی جائے رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے توریت میں دوسرے حکام توریت لا چنانچہ توریت کو لایا گیا پڑھایا گیا اور پھر اس میں جب رجم کی سزا ملی تو انہیں رجم کرایا گیا اس کے متعلق لکھا ہے کہ توریت کو پڑھتے ہوئے ابتدا ایک یہودی نے جو پڑھ رہا تھا اس آیت کو چھوڑ دیا جس میں رجم کا ذکر تھا اس کے اوپر کی بھی آیتیں پڑھنے لگا اس کے نیچے کی بھی آیتیں پڑھنے لگا تو حضرت عبداللہ ابن السلام جو ایک نان مسلم یہودی تھے انہوں نے رسول اللہ کی توجہ منطف کرائی اس عمر پر کہ یہاں کچھ اور آئے ہیں جسے وہ چھپا رہا ہے چنانچہ اسے معین طور سے کہا گیا کہ اس مقام کی عبارت پڑھ تو وہاں وہ چیز ملی ہے جی جس کا ذکر کیا گیا انہیں رجم کی سزا دیا غالباً اس صورتحال کا نتیجہ ہوگا رسول اکرم نے اپنے خاص کاتب وحی حضرت زیدبن ثابت کو حکم دیا کہ تم عبرانی خط سیکھو کیونکہ مجھے آئے دن یہودیوں سے خط و کتابت کی ضرورت پیش آتی ہے اور میں یہودیوں سے پڑھوا کر سنوں تو مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے اس لیے تم خود سیکھ لو دوسرے الفاظ میں بیرونی زبانوں اجنبی زبانوں کے سیکھنے سکھانے پر بھی رسول اللہ نے توجہ فرمائی اور اس سے سیاسی فائدے بھی ہو سکتے ہیں علمی فائدے بھی ہو سکتے ہیں علمی فائدے کے متعلق ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن لاس ہیں جو اپنے باپ سے بھی پہلے مسلمان ہوئے اور نہایت ذہین اور نہایت دیندار متقی نوجوان تھے ساری ساری رات نفل نمازیں پڑھتے عائد کر رکھا تھا کہ ساری عمر روزانہ روزہ رکھوں گا وغیرہ ایک دن وہ آ کر رسول اللہ سے کہنے لگے میں نے خواب دیکھا کہ میں دو انگلیوں کو چوس رہا ہوں ایک سے شہد نکل رہی ہے اور دوسرے سے شاید دودھ نکل رہا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن اور طوریت دونوں سے استفادہ کر سکو گے چنانچہ لکھا ہے کہ بعد کے زمانوں میں انہوں نے سوریانی زبان کی بھی تعلیم پائی اور بائبل کا سوریانی ترجمہ بھی وہ پڑھا کرتے تھے ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ایک دن سوریانی زبان میں جس کو وہ سمجھتے تھے کوریت کی تلاوت کیا کرتے تھے تو اجنبی زبانوں کے سیکھنے کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام ہو چلا تھا لکھا ہے کہ زید صادت کو چار پانچ زبانیں آتی تھیں ابھی جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا کاتب وہی عربی تو ان کی مادری زبان تھی عبرانی خط انہوں نے سیکھا تھا کوئی تعجب نہیں کہ عبرانی زبان بھی وہ سیکھ گئے ہوں کیونکہ مدینے میں بہت سے یہودی رہتے تھے اور اسی طرح لکھا ہے کہ انہیں خبتی زبان بھی آتی تھی انہیں فارسی زبان بھی آتی تھی اور اس سلسلے میں ایک جملہ دلچسپ ہے لکھا ہے کہ انہوں نے فارسی زبان بہت جلد اس وقت سیکھ لی جب ایک ایرانی وفد رسول اللہ کے پاس یمن سے آیا کچھ دن وہاں مقیم رہا چنانچہ ان سے قریبی ربابیت رکھنے کے باعث زید ذید ثابت نے بہت جلد ان کی زبان سیکھ لی ظاہر ہے کہ تھوڑی ہی زبان انہوں نے سیکھی ہوگی بہرحال اتنی سیکھ گئے کہ ان لوگوں سے معمولی روزمرہ کی گفتگو کر سکیں ان کی ضرورتیں معلوم کر سکیں ان کے سوالات کا جواب دے سکیں جو بھی ہو ہمیں تعلیم کے سلسلے میں ایک طرف ان انتظامات کا پتہ چلتا ہے جو پائے تخت دارالسلطنت شیر مدینہ میں کیے گئے تھے اور دوسری طرف ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے جو اضلاع اور مضافات میں یا دور دراز کے مقاموں میں اسلامی سلطنت کا جز بنتے جا رہے تھے انتظام کا عمل میں آیا ان انتظامات کا ایک پہلو اور بھی ہے جس کی طرف بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا وہ یہ کہ کسی علاقے کی دعوت پر ایک نہیں ایک پوری جماعت بھی بھیجی جاتی تھی کہ وہاں جا کر ان لوگوں کو تعلیم دو اسلام سکھاؤ اسلامی حکام بتا تو بعض وقت انہیں ان میں اس میں کامیابی ہوتی تھی بعض وقت دشمن ایسی چھوٹی موٹی جماعت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرتا انہیں قتل بھی کر دیتا تھا جیسا ویر معاونہ اور کے سلسلے میں دو واقعات پیش آ چکے تھے علیم کے متعلق ایک اور پہلو پر میں آپ کی توجہ منعقد کراؤں گا وہ میرا اسکم بات ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف علوم کی اہمیت سے واقف تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمان ان علوم کو سیکھیں ان کے لیے الگ الگ درسی کتابوں کی جگہ ایک ہی درسی کتاب دینا پسند فرماتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک ہی شخص اس کتاب کو ہمیشہ پڑھتا رہے چاہے اس کے فن کی چیزوں سے اس کو دلچسپی ہو یا کسی خاص فن کی چیزوں سے اس میں دلچسپی نہ ہو لیکن وہ اس میں موجود ہیں اور یہ ہے قرآن مجید پرانے مجید کو آدمی اگر بار بار پڑھتا رہے تو اپنے فن کی چیزوں کو بھی وہ پڑھے گا اور مجبور ہوگا کہ غیر فن کی چیزوں کو بھی سرسری نظر ہی سے سہے پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے اور کبھی نہ کبھی اس کے یہ معلومات جو غیر فن کے متعلق ہیں اسے کام آ سکتے ہیں اسے سب کانشنس رہیں گے اور اسے استفادہ کریں گے چنانچہ اس نقطہ نظر سے ہم پرانے مریض پر نظر ڈالیں تو نظر آئے گا کہ اس میں بے شمار علوم کا ذکر ہے اس میں صرف دین کی چیزوں کا عقائد کا عبادات کا اور متعلقہ اخلاقی چیزوں کا ہی ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں ہمیں اور علوم بھی نظر آتے ہیں اگر میں توریت کو بنی اسرائیل کی تاریخ کہوں کہ اس میں پہلا باپ تمید کے طور پر حضرت آدم کی ولادت سے لے کر حضرت ابراہیم تک کی حالات پر ہے اسے تمیید ہی باپ شمار کریں تو بات کی پوری چیزیں بائبل میں صرف بنی اسرائیل کی تاریخ پر مشتمل ہے ان کی بھلائی کے زمانے کے بھی ان کی مصیبت کے زمانے کے بھی انجیل کو آپ پڑھیں تو وہ ایک سوانح عمری ہے ایک ہی شخصی حضرت عیسیٰ کی اس کے برخلاف قرآن مجد پر آپ نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ یہ نہ تو عرب کی تاریخ ہے نہ رسول اللہ کی سوانح عمری ہے بلکہ شاید میرا قصور آپ معاف کریں گے پوری انسانیت کی تاریخ ہے حضرت آدم سے لے کر بہت سے بادشاہوں بہت سے نبیوں اور بہت سے لوگوں کے اس کے اندر حالات آتے ہیں اور ان حالات کی طرف اشارہ کر کے قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان سبق لیں اور ان گزشتہ لوگوں کے اچھے یا برے انجام کو اپنے سامنے رکھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں ایک مرتبہ میں نے کوشش کی کہ خوران میں جن جن مقاموں کا ذکر آیا ہے اس کا جغرافیہ بناؤ تو نظر آیا کہ اس میں مصر کا بھی ذکر ہے اس میں بابل کا بھی ذکر ہے جو عراق میں ہے اور اس میں یمن کا بھی ذکر ہے اس میں کچھ اور ممالک کا بھی ذکر ہے اور ایک ایسے ملک کی طرف اشارہ ہے کم از کم ایک ایسے پیغمبر کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم ہندوستان میں شمار کر سکتے ہیں اور وہ ہیں حضرت ذوالقف رضی اللہ عنہ یہ کون ہے اس کا پتہ بالکل نہیں چلتا قرآن میں کوئی تفصیل نہیں ہے صرف ان کا نام ایک دو بار آیا ہے دیسی شریف میں ان کے متعلق کوئی حالات ایسے نہیں ملتے جو قابل اعتماد ہوں بعد کے مفسرین نے کچھ لکھا ہے کہ اس سے مراد فلانا بھی ہیں لیکن وہ ناقابل اعتماد معلوم ہوتی ہیں ہم میں سے بہتوں کے استاد مولانا مناظر احسن گیلانی کہتے تھے کہ غالباً اس سے مراد گوتم بدھ ہے اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے تھے کہ ذوال قفل کے لفظی معنی ہیں کفل والا اور لفظ کفل ایک محرک شکل ہے کپلا وستو کی جو بنارس کے قریب ایک شہر تھا اور جہاں گوتم بدھ پیدا ہوا تھا تو ذوال قفل ایک لقب ہے گوتم بدھ کے متعلق یہ ان کا خیال تھا اور اس کی مزید تائید کے لیے وہ سورہ ودین کی طرف بھی اشارہ فرماتے تھے اپنے درس میں اور کہتے تھے کہ بدینی و زیتونی زیتون وطوری سینینا بہاد البلد الامین میں سارے مفسرین کی اتفاق رائے سے چار پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے زیتون سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں جبل ال زیتون سے ان کو بہت قریبی تعلق رہا ہے اور سینا حضرت موسیٰ کا ہے سے متعلق ہے جہاں انہیں تو خدا نے دی تھی خدا کی تجلی وہاں ہوئی تھی حاض بلد الامین یہ محفوظ شہر اس سے مراد مکہ مضمع ہے رسول اللہ کا ملک باقی رابط تین جو پہلا لفظ ہے یہ کیا ہے اس میں مورخ مورخ تو نہیں مفسر خیال آرائی کرتے رہے ہیں اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم ہے کسی نے کہا کوئی اور نہ لی ہے لیکن نہ حضرت ابراہیم کی حیات مبارکہ میں نہ ہی ان دوسرے نبیوں کی حالات میں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں لفظ انجیر کو یا انجیر کی چیز کو کوئی بھی اہمیت حاصل رہی ہوئے قرآن مذہب میں جہاں سارے ہی اس زمانے کے بڑے مذہبوں کا ذکر ہے یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی مجوسیوں کا بھی سابیوں کا, کا, کا بھی تو دل کو یہ بات نہیں لگتی کہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے مذہب یعنی بدھ مت کو جو چین سے لے کر ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا اس کا ذکر نہ آیا ہو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ذکر موجود ہے ایک لطیف انداز میں اس کے پیغمبر کا ذکر کر دیا گیا چونکہ اس کی عام، اس کے حالات تفصیل سے عربوں کو معلوم نہیں تھے جہادہ اس پر زور نہیں دیا گیا عرب جن لوگوں کے حالات سے زیادہ واقف تھے حضرت موسیٰ عیسیٰ ان کے مطالعے زیادہ تفصیلیں دی گئیں جو بھی ہو ہمیں Uh, یہ نظر آتا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف علوم ہیں اس میں تاریخ کا بھی ذکر ہے اس میں uh, ان علوم کا بھی ذکر ہے جسے ہم ایکزیکٹ سائنسز کہتے ہیں مثلاً اس میں uh, باٹنی کا ذکر ہمیں بڑی کثرت سے ملتا ہے مظاہر قدرت کا اس میں بہت ذکر آتا ہے اس میں اسٹرانومی کا بڑی کثرت سے ذکر آتا ہے اور اس میں جینیکولوجی uh, اور ایمبریالوجی یعنی نطفے سے لے کر بچے کا ماں کے بتن میں پیدا پیدا ہونا پرورش پانا اور پیدا ہونا اس کی اتنی طویل اور مفصل uh, تشریحیں آئی ہیں کہ ان کا آج تک بھی اثر ہو رہا ہے عالباً میں نے آپ کو کسی وقت بیان کیا تھا کہ دو سال قبل پیرس میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے فرینچ زبان میں مؤث کا نام ہے بیوکائی اور کتاب کا نام ہے بائبل قرآن اور سائنس اس میں چونکہ وہ ایک سرجن ہے مؤف اور اسے دلچسپی ہے بچوں کی ولادت وال وہ ولادت کا سرجن ہے وہ بیان کرتا ہے کہ امبریالوجی ج... علم الجنین کے متعلق جو تفصیلیں قرآن نے دی ہیں اس کا علم نہ یونان کے قدیم مشہور طبیبوں کو ہے رستو افلاطون فلاں فلاں اور نہ زمان حال کے یورپی لوگوں کو حال حال تک اس کی کوئی تفصیلیں معلوم تھیں اور اب سے چودہ سو سال پہلے ایک امی ایک بدوی ایک صحرا نشین اس کا ذکر کرتا ہے تو یقیناً اس انسان کا کلام نہیں ہونا چاہیے وہ خدا ہی کا کلام ہو سکتا ہے جس کے معلومات اٹل غیر متبدل پذیر ہیں اور جدید ترین سائنس بھی ایمبریالوجی کے متعلق ہمیں اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں بتاتی اسی کی توثیق اسی کو کنفرم کر دیے ابھی کوئی دو مہینے کی بات ہے کہ پروفیسر وکائے نے اپنے اسلام کا اظہار بھی کر دیا اسی ایمبریالوجی کے قرآن تذکرے کی بنا پر اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہمیں جیالوجی کا پتھروں کا بھی ذکر ملتا ہے حیوانات کا ذکر ملتا ہے موتیوں کا ذکر ملتا ہے مرجان کا ذکر ملتا ہے بے شمار علوم و فنون کا اس میں پتہ چلتا ہے تو میرا ایک ہی پوتیسی گمان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کو کچھ تو بنیادی تعلیم دی جائے جو لازمی ہو اور کچھ تعلیم اسے معلوم حاصل کر لینی چاہیے جو کبھی نہ کبھی اسے کام آئے گی چاہے اس کے معلومات روڈیمنٹری ہی کیوں نہ اور اس کے لیے انتخاب کیا گیا یہ وسیلہ کہ قرآن مجید کو ہمیشہ پڑھو اور قرآن مجید میں سارے ہی علم و فنون کے متعلق کچھ بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں جہاز رانی کا بھی ذکر ہے اس میں میٹریارولوجی اور طوفانوں کا بھی ذکر ہے فلاں مجھے اب اس کو یہاں روکنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر معلومات عہد نبوی کی تعلیمی انتظام کے متعلق کافی تھے ایک چھوٹا سا جز باقی رہتا ہے وہ علوم کی سرپرستی اس کے متعلق کچھ زیادہ چیزیں میں آپ سے عرب نہیں کر سکوں گا ممکن ہے دو چار منٹ جو اور باقی ہیں اسی میں اس کو ختم کر دوں پھر آپ کے اگر سوالات ہوں تو ان کے ذریعے سے اپنے بیان کی کوتاہیوں کی تلافی کی کوشش کروں گا علوم و فنون عہد نبوی میں زیادہ نہیں تھے لیکن جو بھی علوم تھے وہ ترقی پذیر تھے اور ان کی ضرورت بھی تھی ان میں سے ایک چیز ہے تباوت اس کے متعلق میں بہت سے معلومات ملتے ہیں عہد نبوی میں طبیبوں کی حالت جراحی کرنے والے سرجنوں کی حالت اس میں ملتے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں ذکر ہے ایک مرتبہ ایک صحابی بیمار ہوئے رسول اللہ ان کی یادت کو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے قبیلے میں تمہارے محلے میں کون طبیب ہے تو لوگ دو نام لیتے ہیں فلاں اور فلاں تو رسول اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں جو ماہر تر ہے اس کو بلا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کا بھی لحاظ ہوتا تھا کہ اسپیشلائزیشن پیدا کریں لوگ اور ماہروں ہی سے علاج کرائیں اور لوگوں کو ماہر بننے کی ترغیب بھی دی کہ اتنے فن میں کمال حاصل کرے اسی طرح اس کا بھی پتہ چلتا ہے ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس شخص کو علم طب سے کوئی واقفیت نہیں ہے اگر وہ علاج کرے اور اس کی وجہ سے تو اسے سزا دی جائے گی کیونکہ اس کی اناڑی پن کی وجہ سے بے قصور ایک معصوم آدمی بیمار نقصان اٹھا سکتا ہے اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم طب کی عہد نبوی میں کافی اہمیت سمجھی جاتی تھی اور علاج سمپلس کے ذریعے سے مفردات کے ذریعے سے ہوتا تھا اور خود رسول اکرم کی طرف بے شمار نسخے منسوخ ہیں لوگ آ کر آپ سے کہتے یار رسول اللہ مجھے فلاں بیماری ہے تو آپ اسے سفارش کہتے تم فلاں چیز کھاؤ یا فلاں چیز پیو وغیرہ تو طب نبوی کا ایک پورے کا پورا نظام اس طرح کی عادیث پر مشتمل ہو کر بن چکا ہے اس پر کچھ نہیں تو پندرہ بیس کتابیں میں دیکھ چکا ہوں دوسرا علم جس کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی تھی اور جس کا قرآن میں بھی تفصیل سے ذکر ہے وہ اسٹرانومی علم حیت ہے اس کے فوائد خود قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو رات کے وقت اپنا راستہ معلوم ہو سکے گا اس کے ذریعے سے تمہیں اپنے اوقات کا حج کے زمانے کا تعین کر سکو گے بلاں فلاں علم حیت کی طرح بھی بڑی توجہ کی جاتی تھی اور خود رسول اکرم کو اس کی بہت اچھی واقفیت تھی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مدین منورہ ہجرت کر کے آنے کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی یا مسجد خبا کی تو خبلے کے تعین کا سوال تھا وہ یوں ہی اٹکل پر قبلہ نہیں بنایا جا سکتا تھا اس قبلے کو شروع میں بیت المغد کی جہت میں ہونا ضروری تھا اور بعد میں کعبے کی طرف یہ کیسے معلوم ہے اس کا طریقہ یہی تھا کہ رسول کرم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً کئی بار بیت المقدس کی پاس سے گزر چکے تھے تجارت کے لیے جب وہ بسرا گئے تو وہ بیت المقدس سے بھی پرے ہے تو بیت المقدس کی طرف کئی وقت گزر چکے تھے اور یہ سفر رات کے وقت ہوتا تھا اونٹوں پر کس طرح ہوتا تھا ستاروں کی مدد سے رسول اللہ جانتے تھے کہ کس ستارے کی مدد سے بیت المقدس کی طرف جانے والوں کو جانا چاہیے اور کس ستارے کی مدد سے رات کے وقت بیت الموکی سے مکہ جانے والے یا مدینے سے مکہ جانے والے شخص کو اپنا سفر اختیار کرنا چاہیے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسٹرانومی کی ترکیب دی جاتی تھی حادیث میں اس کا ذکر بھی ہے اور ایک حدیث میں ذکر ہے کہ لوگوں کو اپنے انصاف سیکھنے چاہیے میں میرے باپ کا یہ نام دادا کا یہ نام انصاب معلوم کرنے چاہیے ان کی ایک عملی اہمیت یہ بھی ہے کہ کوئی محرم عورت سے نکاح نہ کر لے اور اس طرح کی چیزیں صرف تاریخی معلومات ہی کے لیے نہیں بلکہ دیگر امول کے لیے بھی کارآمد ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی میں کچھ علوم پائے جاتے تھے جن کی رسول اللہ سرپرستی فرماتے تھے اور کچھ چیزیں مثلاً عسکریات کے سلسلے میں اس کی بھی ترغیب و تشویش دی جاتی تھی اور اس پر میں اس کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ محترم عزیز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سوالات کا ایک پلندہ مجھے دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصرا ان کا جواب دوں لیکن ان سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اپنی تقریر ہی کا کچھ تکمیلا کرنا چاہتا ہوں دو نقطوں کے متعلق جو جو ممکن ہے آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو اولا میں نے آپ سے وہ قصہ بیان کیا کہ جنگ بدر کے قیدیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں کی تعلیم کا لکھنا پڑھنا سکھانے کا کام کیا تھا اس واقعے کو ایک محدث نے اس عنوان کے تحت درج کیا ہے مشرق استاد کو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بنانے کا جواز بہت دلچسپ استمبا ہے جواز المعلم المشرق کیونکہ مکے والے مشرق تھے کافر تھے اور مسلمان بچوں کی تعلیم کے لیے چاہے کسی قسم کی تعلیم ہو اس کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا اور مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ طب وغیرہ ایسی چیزوں کے لیے یا خود حضرت زید بن ثابت نے جب عبرانی خط سیکھا تو یہودیوں سے سیکھا ہوگا اس سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے بھی علم سیکھنا جائز ہے اس میں کوئی امر معنی نہیں دوسرا نقطہ معمولی ہے میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں بہت سے علوم ہیں اور اگر قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو آدمی کو بہت سے علوم میں شد بدھ دخل ضرور حاصل ہو جاتا ہے اس میں ایک بڑے علم کا اضافہ کرنا میں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا اور یہ ہے تقابلی مذاہب کمپیریٹو ریلیجن چنانچہ قرآن مجید میں متعدد ادیام کا ذکر ہے ان کے عقائد کا ذکر ہے چاہے ان کی تردید ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو لیکن قرآن میں بہت سے مذہبوں کا ذکر آیا ہے لہذا قرآن کے پڑھنے والے کا ایک فریضہ یہ بھی ہوگا کہ تفسیر کے ذریعے سے یا اور وسائل سے اپنے معلومات ان دینوں کے متعلق بڑھائے جو اس کو تبلیغ کے سلسلے میں بھی کارآمد ہو سکتے ہیں اور اس کو جواب دہی کے لیے بھی مثلا دوسرے مذہب کے لوگ کچھ سوال کریں کچھ اعتراض کریں تو ان کے مذہب سے واقفیت ہمیں بعض وقت کارآمد ہوتی ہے ایک لطیفے کے طور پر میں آپ سے ذکر کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک فرانسیسی نن نے جو الحمدللہ للہ حاجی طاہرہ کے نام سے مسلمان ہو چکی ہے اس نے مجھ پر اعتراض کیا تعدد اعتباج کے مطابق تو میں نے اسے جواب دیا کہ اور لوگ مجھ پر اگر یہ اعتراض کریں تو قبول لیکن تم سے اس اعتراض کی مجھے امید نہیں تھی میں سمجھتا کہ آپ کو اس کا حق ہے کیونکہ آپ کے کی اپنے مذہب کے مطابق عیسائی مذہب کے مطابق نن کی حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کی بیوی کہلاتی ہے تو میں نے کہا کہ تمہارے شوہر کو تو کئی لال بھی, بھی مجھے چار پر آپ اعتراض کرتی ہیں <laughs> <laughs> اس کا اس کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ دو سال کی خطو کتابت کے بعد اس نے اپنے کانوینٹ کو چھوڑ دیا مسلمانوں کو تو بہرحال دوسروں کے مذہب سے واقفیت میں باجود فائدہ ہوتا ہے ہم اسے استفادہ کر سکتے ہیں جیسا کہ اس تصور کے متعلق ہیں کی کیونکہ وہ نکاح نہیں کرتی ایک خطے کلام کے طور پر میں ایک دوست کی طرف مخاطب ہوں گا ممکن ہے وہ یہاں موجود ہوں ابھی انہوں نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ لکھ کر کاغذ کو بند کرنے سے پہلے رسول اللہ کا ارشاد تھا کہ اس پر ریگ ڈال کر اسے خوش کر لو انہوں نے حوالہ پوچھا تھا وہ حوالہ مجھے اس وقت یاد نہیں تھا جب انہوں نے سوال کیا بعد میں میں نے ایک کتاب ابھی دیکھی سیرت النبی کی اس میں اس کا حوالہ ملا ہے ترمیزی حدیث کی مشہور کتاب ترمیزی میں اس کا ذکر ہے اس کے بعد کا سوال آتا ہے یا سوالوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے حضرت عمر کو تورط پڑھتے دیکھ کر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا تھا لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کے واقع تھے تو واقع اجازت دینا معلوم ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے خبر اس کے کہ میں اپنے خیال کو ظاہر کروں میں اضافہ کر سکتا ہوں کہ اور بھی لوگوں کو تورز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے مثلا حضرت عبداللہ ابن السلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے ان کے متعلق بھی سراج سے ذکر ملتا ہے رسول اکرم نے انہیں اجازت دی کہ ایک دن توریت پڑھا کرو ایک دن قرآن پڑھا کرو تو اس فرق کی کیا وجہ ہے حضرت عمر کو کیوں روکا کہنا مشکل ہے دو جواب ذہن میں آتے ہیں ایک جواب بلد یہ بلد ہے, بلد بلد بلد ہے کہ یہ اجازتیں خصوصی ہو سکتی ہیں صرف ان لوگوں کو دی جا سکتی ہیں جن کے معلومات اسلام کے متعلق کافی ہیں جن کا ایمان راسخ ہے اور جن کو غیر مذہب کی کتابیں پڑھنے کے باعث اپنے ایمان میں کچھ تجز پیدا نہ ہو اس حالات میں آپ پوچھیں گے کہ پھر حضرت عمر کو کیسے روکا گیا اس میں میں عرض کروں گا کہ ایک تو وہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے ابتدائی ہجرت کا رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے یہ ابتدائی زمانی کا واقعہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو جو اجازت دی گئی ہے رب بات کی چیز ہے ان کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں قرآن ملک کا بڑا حصہ نازل ہو چکا تھا وہ بڑے ایک فازل نوجوان تھے ان کے متعلق یہ اطمینان تھا کہ وہ اسلام پر مستحکم ہے ایک چیز دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر کے عمل کو کہ وہ ہاتھ میں توت کا ایک برق لے لے کر پڑھنے لگے تھے یہ امکان تھا کہ اگر رسول اللہ خاموش ہو جائیں تو کہ اس سے سارے لوگ جو سمجھے اور یہ رسول اللہ کی پالیسی کے خلاف تھا کہ وہ ان کو اجازت دینا چاہتے تھے جن کے علم کے متعلق اسلامی معلومات کے متعلق آپ کو اطمینان ہو حضرت عمر کو تو پڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ خاموش ہو جائیں تو اس کے معنی یہ نکلتے کہ ایسا ہر شخص کر سکتا ہے اور یہ غالباً آپ کی مصرحت کے خلاف تھا آخری جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نبوی میں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ شروع میں آپ ایک چیز سے منع فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اس کی اجازت دیتے ہیں مثلاً ایک مشہور حدیث ہے میں نے تم کو خبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب تم زیارت کے لیے قبرستانوں کو جا سکتی ہو تو مختلف وجوہ سے قانون میں تبدیلی ہو سکتی ہے پیغمبر ہی ایک چیز کا حکم دیتا ہے تو پیغمبر ہی اسے بدل سکتا ہے ہم آپ بعد کے لوگوں کو یہ پیدا نہیں ہوتا اس کے سوا میں اور کچھ ایسا نہیں کر سکتا ممکن ہے کوئی اور وجہ اس فرق کی آپ کے اپنے ذہن میں آیا دوسرا سوال یہ ہے بیت اقبہ میں دیا جانے والا قرآن حکیم کا نسخہ مسجد میں رکھا گیا کیا مسجد نبوی سے قبل مدینے میں کوئی مسجد تھی جی ہاں تھی اور بہت سی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبا میں کوئی بارہ قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے تھے جن میں سے شاید تین اوس کے اور نو خزرت کے تھے چونکہ اوس اور خزرت میں جھگڑے تھے اس لیے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کی ایک ہی مسجد ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایسی متعدد مسجدیں تھیں لیکن کتنی تھیں یہ کہنا دشوار ہے حتیٰ کہ ہمیں سمودی کی تاریخ مدینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام پر مسجد مدن بنائی گئی وہ کوئی نئی مسجد نہیں تھی بلکہ پرانی ہی مسجد کی توسیع تھی قبیل نجار کے لوگ وہاں ایک مسجد بنا چکے تھے وہاں نماز پڑھا کرتے تھے لیکن رسول اللہ کے آنے سے پہلے صرف قبیلے کے لوگ نماز پڑھتے تھے تو ممکن ہے آٹھ جس پندرہ بیس آدمیوں کی اس میں جگہ ہو جب رسول اللہ امام بنا کر نماز پڑھاتے ہیں تو ظاہر تھا کہ سارے مدینے کے لوگ وہاں دوڑے آنے لگے اور وہ چھوٹی سی مسجد نہ کافی ہو گئی لہٰذا اس کی توسیع کے لیے ایک وسیع تر مسجد تعمیر کی گئی جو اب مسجد نبوی کے نام سے مشہور ہے تیسری تیسرا سوال معذریت کے ساتھ کے پچھلے کسی درس میں موسیقی کے بارے میں فرمایا کہ اسلام میں اس کی اجازت ہے کیا ساس کی بھی اجازت ہے جبکہ آپ نے فرمایا کہ میں اعلیٰ مضامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں مجھے وہ حدیث اب تک نہیں ملی جس کا یہاں ذکر ہے کہ اعلیٰ مضامین کو توڑنے کے لیے آیا ہوں اگر آپ مجھے حوالہ دیں حدیث صحیح ہو میں اس سے قبول کرنے کے لیے بچ پوری طرح ہر وقت آمد ہوں باقی ساز میری موسیقی دانی کا یہ عالم ہے کہ مجھے معلوم نہیں ساز کسے کہتے ہیں دوسرے علوم کی طرح علم نجوم بھی ایک علم ہے اس علم کے بارے میں اسلامی نظر واضح کریں فال ہاتھ دکھانا وغیرہ کو مد نظر رکھیں جس علم نجوم کا حدیث میں ذکر ہے اسے ہم اسٹرانومی کہہ سکتے ہیں وہ نہیں جسے ہم اسٹرالوجی کہتے ہیں اور اس کے متعلق سراہت سے بعد حدیثوں میں ذکر بھی آتا ہے کہ جو لوگ فال ٹوٹ کے کرتے ہیں وہ ایک سچی بات اور ہزار جھوٹی باتیں بولتے ہیں اس کی توجہ یوں کی ہے کہ بعض جن آ کر انہیں معلومات مہیا کرتے ہیں لیکن یہ جن خود علم اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اور ان کو فرشتے آتشی پتھر پھینک کر ان کو بھگا دیتے ہیں تو لیکن کبھی کبھی ان کے کام میں کوئی چیز آسمان کی پڑ جاتی ہے اور وہ زمین پہ آ کر اپنے متحدین کو ایک سچ میں ہزار جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں غرض جو بھی وجہ ہو اس بیان کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم نظوم کو اسٹرالوجی کے معنی میں اسلام میں کوئی قبولیت حاصل نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے کہ دور نبوی اور اس کے بعد کے زیادہ تر مدارس دنیوی تعلیم ہی کے لیے وقف تھے مجھے اس کا ثبوت چاہیے میں نے جانتا کہ ایسا ہی تھا اس کے برخلاف جتنے بھی مدرسے ملتے ہیں ان میں دینی تعلیم نہیں ہوتی تھی مثال کے طور پر بغداد کا مدرسہ نظامیہ جس کی امام غزالی نے صدارت کی تھی اور لوگ بھی وہاں دنیوی علوم کا کوئی ذکر نہیں ملتا دینی علوم ہی ملتے ہیں دنیاوی علوم کو چھوڑ دیا گیا تھا پیشہ ور لوگوں پر مثلاً میں نانبائی ہوں مثلاً میں لوہار ہوں یا سنار ہوں فلاں پلاں تو میں ہی اپنے بچے کو تعلیم دے لیتا اور زیادہ کھلے دل سے آج بھی یہی رواج ہے کہ کوئی اجنبی میرے پاس آئے میں کوئی اچھا علم جانتا ہوں تو اس کی ساری چیزیں سے نہیں بتاتا تو چھپاتا ہوں لیکن اپنے بچے کو ضرور بناتا ہوں تو یہ تعلیم پہلے فن خود ہی اپنے بچوں کو دے دیتے تھے یا اپنے ہمسایا اپنے دوستوں کے سکون بچوں کو کرتے تھے حکومت نے پرانے زمانے میں اس پر دلچسپی لینے کی ضرورت نہ سمجھی اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کی وہ ہوئی اگر ہمارے زمانے میں پیشہ ورانہ مدرسوں کی حکومت توجہ حکومت کی توجہ سے قائم کرے تو اس میں کوئی امر معنی نہیں بلکہ ایک لحاظ سے بہتر ہی ہے کہ یہ تعلیم بغیر کسی دشواری کے سارے بچوں کو حاصل ہوگی اور ان ناماخول اساتذہ کو جو راس کی چیزیں کہہ کر اجنبی لوگوں کو اور اجنبی طلباء کو نہیں بتاتے ہیں اسے مقصود رہتے ہیں محدود رکھتے ہیں اپنی ذات کی حد تک اور اس کے متعلق مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس میں حضور اکرم نے فرمایا جو شخص علم کو چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگان دی جائے گی لیکن ظاہر ہے کہ ہم لوگ آخرت کے خیال کو ذرا جیب میں رکھنے کے قابل چیز سمجھتے ہیں عمل کرنے کے قابل کم سمجھتے ہیں آپ نے ابھی فرمایا کہ حضور کے پاس اکثر مریض آتے تو حضور ان کی حالات سن کر مرض کے مطابق کوئی دوا یا غذا علاج کے طور پر تجویز فرماتے اور ایسی دوائیں اور غذائیں چند صحابہ نے نوٹ کی <laughs> یہ آخری جز غالباً میں نے نہیں کہا کہ چند صحابہ نے نوٹ کی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ نے اس کی روایت کی تاکہ ان کے ذریعے سے حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر آئے لیکن انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہوں صحابہ کی کتابیں نہیں ہیں بال بعد کی اور ان لوگوں نے حدیث کی کتابوں کے معلومات کو طب نبوی کے نام سے کتابی صورتوں میں جمع کیا باقی ایسی کتابوں کے نام اگر آپ کے پاس کشف النون ہو تو اسے دیکھیے اس میں تفصیل سے ملے گا مولفوں کے ایک مرتبہ میں نے نام جمع کیے تھے کوئی دس بارہ نام مجھے ملے تھے لیکن اس وقت مجھے یاد اس لیے نہیں ہے کہ وہ میرے فن کی چیز نہیں تھی معلومات کے خاطر میں نے وہ نام لکھے اور کسی چیز میں شائع بھی کیے اس کے کی بعد ان کو بلا دیا میں اس کی معذرت چاہتا ہوں کیا کسی ایسی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہے افسوس ہے کہ اس بارے میں بھی میں کوئی چیز عرض نہیں کر سکتا غالباً میڈیکل کے طالب علم ہیں اگر انہیں اس سے دلچسپی ہے تو کتابوں کے عربی نام میں روانہ کر سکتا ہوں وہ ادراہ کرم مجھے اپنا نام اور پتہ مہیا کریں جس کے بعد ایک سوال ہے کیا اسلام میں مخلوط تعلیم کی اجازت ہے اگر ہے تو اسلام کہاں تک اس کی اجازت دیتا ہے اس کا جواب میرے لیے مشکل ہے کیونکہ مجھے مبنی کرنا پڑے گا عہد نبوی پر تو میرے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ احد نبوی میں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ہی جماعت میں بٹھا کر درس دیا جاتا ہو بجور اس کے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم خطبہ دیتے تو مسجد میں مرد اور عورتیں دونوں ہوتے تھے ان کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو دوسروں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو یہ ممکن ہے لیکن ایک ہی حال میں ایک ہی مقام پر جہاں رسول اللہ تقریر فرماتے دونوں کے لیے امکان تھا کہ آپ سے استفادہ کریں تو اس سے شاید استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اگر اسکول میں یا کالج میں اس کا انتظام کیا جا سکے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے بیٹھنے کی جگہ مستقل ہو تو اس میں میرے نزدیک جی کوئی حرج نہیں ہوگا خاص کر اگر کسی استاد کا ماہر یا صرف ایک عورت ہے یا ایک صرف مرد ہے اور اس سے استفادہ دونوں کو کرنا ہے لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی اس کسی سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ دونوں کی تعلیم کا ایک وقت میں انتظار کریں مثلاََ فرض کیجیے ایک پرانی کتاب ہے کتاب الاموال فینانس پر ابو عبید خاصی نے السلام کی اس کی روایت کرنے والوں کی فہرست میں سب سے ممتاز نام ایک عورت کا لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس کا درس دیا کرتی تھی اور اس کے سننے کے لیے مرد بھی آتے تھے اور عورتیں بھی آتی تھیں کس طرح انتظام ہوتا تھا یہ مجھے معلوم نہیں لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی استاذ سے مرد اور عورت دونوں استفادہ کر سکتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کی جو مشہور آیت ہے وہ دسالتم عموماً تم رسول اللہ کی روجات مطالعہ سے کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہو تو برائے حجاب پردے کے پیچھے سے پوچھو ظاہر ہے کہ مرد بھی مرد بھی ان اسباد مطالرات سے سوال کر سکیں گے اس طرح عورتوں کے لیے حجاب کا پردے کا سوال نہیں ہے گھر کے اندر جا کر روبرو کسی دور اسبار مطالرات میں بھی کسی سے سوال کر سکتی ہیں تو ان مختلف پہلوؤں کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضروریات اور حالات پر منحصر ہے اگر دونوں کے لیے دو الگ الگ مدرسے دو الگ الگ کالج بن سکتے ہیں بہت بہتر اگر مجبوری ہے تو ملایا بھی جا سکتا ہے جبکہ لطیفہ میں عرض کرتا ہوں حیدرآباد دکن عثمانیہ یونیورسٹی میں کالج میں مخلوط تعلیم کا انتظام تھا اس طور پر کہ ایک حصہ بالکل یا لڑکیوں کے لیے مخصوص ہوتا تھا جیسے سینما میں باکس ہوتے ہیں انہیں لڑکے نہیں دیکھ سکتے تھے اور لڑکیاں بھی لڑکوں کو دیکھ نہیں سکتی تھیں صرف سامنے کے حصے میں کچھ جالی سی پڑھی رہتی تھی تاکہ استاد کی آواز ان تک پہنچے ان کے داخلے کا راستہ بھی الگ تھا لڑکوں کے داخلے کا راستہ بھی الگ تھا ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے میرے علم میں کہ ایک پروفیسر صاحب کلاس میں آئے اور یہ سمجھ کر کے وہاں لڑکیاں موجود ہیں کیونکہ صرف لڑکیاں ان کے ایم اے کی طالبہ تھیں وہاں موجود ہیں لیکچر شروع کیا اور لیکچر ختم کرنے کے بعد جب جانے لگے تو معلوم ہوا کہ بالکل خالی تھا کوئی لڑکی نہیں تھی بہرحال میں نے دل بہلائی کے لیے آپ کے ذکر کیا کہ اس طرح کے واقعات پیش آ سکتے ہیں دوسرا سوال ہے ہمارے ملک کے وسائل کے مطابق عورتوں کی اتنی یونیورسٹیاں نہیں قائم کی جا سکتی جتنی کہ مردوں کی ہے حدیث نبوی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا ضروری یعنی فرض ہے ان حالات میں ان مسائل کا حل اسلامی نقطۂ سے کیا تجویز کریں گے میرا تاثر یہ ہے کہ عورتوں کی بہت بڑی اکثریت اس قدر تعلیم پانے کا موقع نہیں پائے گی جس کی اس طرح لڑکا تعلیم پانا چاہتا ہے اس لیے اگر لڑکیوں کو عام طور پر مثلاً مڈل اسکول یا ہائی اسکول تک کی تعلیم دی جائے ان کی ضرورتوں کے مطابق اور اس کے بعد ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے انہیں گھریلو میں مجبور مشغول ہو جانا پڑتا ہے تو اس میں کوئی امرمانی نہیں ہوگا باقی جن لڑکیوں کو اس سے بھی اعلیٰ تر تعلیم پانے کی ضرورت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ انتظام کو ترقی دی جا سکتی ہے اور خالص زنانہ یونیورسٹیاں نہ بھی بن سکیں اور جیسا نے کیا اس کا امکان ہے کہ دونوں کی تعلیم کا انتظام اس طرح کیا جائے کہ وہ چیز پیش نہ آئے جو مخلوط تعلیم کی وجہ سے پیش آتی رہتی ہے ہمارے یہ ختم ہوا اس کے بعد کا سوال ہے علم فلکیات والے کہتے ہیں ستاروں کا اثر انسان کی عملی زندگی میں بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان لوگوں کی یعنی کی باتوں پر کہاں تک یقین کرنا چاہیے اور اس طرح پتھروں کے بارے میں میں سمجھانے کیا سوال ہے اور مہربانی فرما کر ضرور ضرورت فرمائیں فلکیات کے جو دو پہلو تھے اس پر میں بھی ایک دوسرے سوال کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں اور اسٹرالوجی میں فرق کیجیے اسٹرانومی بہت اچھی چیز ہے اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور uh, اسٹرالوجی کو عادت نے کہا کہ وہ اعتماد کرنے کے خاصر چیز نہیں ہے کبھی کبھی وہ سچی بات ضرور کہہ دیتے ہیں لیکن وہ عام طور پر ایک من گھڑک چیز ہوتی ہے خیال فرمائیے کہ یہ نجومی مجھ سے میری مستقبل کی زندگی پر وہ بیان کرتے ہیں لیکن خود اپنی زندگی پر وہ کبھی نہیں سکتا.